خانون نہ کیوں نہ ہو اگر تم صبر و تکو کرو اور کافر اسی دم تم پر ابر تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیجے گا